چار دن سکتے شد محبوب رحمت اللہ علیہ کے اشارہ نئی مخصوص ہے اس کی تجلی سور سینہ سے یہ رمضان یہ بات کا اظہار کرتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب اس زمانے میں پہلے جیسے اوقہ نہیں رہوی فرماتے ہیں ہنوزاں ابر رحمت الفشانس کم ام و عمخانہ بامر و اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ قیامت کا کھلا رہے گا اور یہ اللہ آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا دین سکھلانے خود پر عمل کرنے کے طبقے نہ و شیطان کی چہلوں سے ہوشیار کرنا اور ان کے خلاف تدابیر بتلانا یہ سارا سلسلہ جو حدورق صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا انبیاء نہیں آئیں گے اب لیکن اولیا ایک سے بڑھ کر ایک آتے رہیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی مجبور یا عاجز نہیں ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو تو ولایت خاصہ اڑکا فرما دی درجہ عرقہ فرما اور اب جو ہے وہ زمانہ ایسا گیا تو اب جو ہے نوز بلّہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے کہ اب جو ہے اولیا پیدا نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کی کیا مشکل ہے تو اسی کو فرمایا کہ ان کی تجلی مخصوص نہیں ہے دورے سینا سے جہاں ان کی نگاہ کرم ہو جائے بس وہاں کام بنتا چلا جاتا ہے تو جس کو چاہیں وہ مٹی کو چاہیں تو وہ لال اور گہر میں تبدیل فرما دیتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ اس زمانے میں پہلے جیسے اوق نہیں رہے یہ انتہائی حماقت ای کی بات ہے یہ شخص یا تو جاہل ہے یا اجو تکبر میں مبتلا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اولائک الذین الحم اللہ علیہ مین النبیین و تو صدیقین کو جو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور سورہ فاتحہ میں ہم کو ہر نماز نے سکھلایا کہ دینا سراۃۃ المستقیم سراط اللّینہ ان کام تو انحمین انعام یافتہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے چلیں گے معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اور ان میں صدیقین بھی ہوں گے کیونکہ نبی گین کا طبقہ ختم ہو گیا خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اولیاء اولیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ طبقہ قیامت تک رکھیں گی اور جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو یہ سارا شامیانہ اجڑ جائے گا یہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا نہ سورج نہ چاند نہ ستارے کچھ نہیں رہے گا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مقصود حیات کائنات ہے کہ اللہ, اللہ ہی کے نام سے یہ کائنات قائم ہے اور جب اللہ ہی کہنے والا نہ رہا کوئی تو اس کا مقصد ختم ہو گیا یہ سب پناہ ہو جائے گا تو یہ خیال کرنا یہ حمافت کا سودا ہے تو حضرت خانوی فرماتے انوزا ابر ابر رحمت درفشانت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ابر ہر وقت جو ہے درفشانی کر رہا ہے ہماری یہ آنکھیں جو ہیں اور یہ اللہ کو پہچاننے سے خاطر ہیں یہ ہمارا قصول ہے کہ ہم اولیا کو پہچانتے نہیں ہیں غرض اتنی ہے بست مغاں کے جامنا سے غرض اتنی ہے بستی رے مغاں کے جام مینہ سے ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے लेते سے شہد کا کیا کام ہے شہد کا کام یہ ہے شہد اس لیے پکڑا جاتا ہے شہد پوجا کرنے کے لیے نہیں پکڑا جاتا بلکہ شہد اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ دل کے اخلاق دل میں جو طرح طرح کے اخلاق رضیلا انسان کے ہوتے ہیں اس کی رگڑائی کرتا ہے اور اس کی چھڑائی کرتا ہے اس کو چمکاتا ہے اور اس کے اندر سے اصلاح رضیلہ اور غیر الزام کو نکالتا ہے جو اس کو خود معلوم نہیں ہوتے ہر بعض اوقات جن کی گہرائیوں میں غیر اللہ کے خود کسے ہوتے ہیں اور شع کامل جو اللہ تعالیٰ کی تربیت کا سایہ ہوتا ہے شع کامل اللہ کی تربیت کا سایہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صالکین کی تربیت کے لیے تدابیر الزام فرماتے ہیں ہاں؟ میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا میری رسوائیوں پر آسما رویا زمین روئی میری رسوائیوں پر یعنی میں نے اتنے گناہ کیے کہ فرشتے بھی رونے لگے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے ہے میری رسوا میرے عزتی کا شعر ہے میری رسوائیوں پر آسما رویا زمین روئی میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا کیا ہو گیا فرمایا کہ میری ذلت کا آپ سے ہے میری خیر آپ نے میری ذلت کا اور رسوائیوں کا جو ہے وہ ایسا عدالہ ایسا حمالہ فرمایا کہ یہی میری ذلت اور رسوائیاں وہ عزت میں تبدیل ہو گئی میری, میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا آپ نے میرے دل کی وہ ستائی کر دی اخلاق سے مجھے وہ پاک کر دیا مجھے مذکر کر دیا مجھے اللہ کا خود دلا دیا مجھے اللہ کی تجلیات سے متجلی کر دیا تو اے میرے پیارے شہر آپ نے میری ذلت کا نقشہ بدل ڈالا اور بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا تیری تدبیر الہامی نے اس کا برکل ڈالا نف مولانا فرماتے ہیں نفس نتو کشت اللہ دل نفس جو ہے وہ نتوا کشت اس کا کشتہ نہیں بنتا کشتہ فرمایا ہے کہ نفس جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے جس طرح سنکھیا ہوتا ہے نا سنکھیا اس کو, کو بجھاتے ہیں ایک طریقے سے آپ جانتے ہوں گے آپ کو हैं। ہیں को کو जाता جاتا ہے تو اس کو بجھانے کے بعد وہی سنکھیا طاقت کا کام دیتا ہے حالانکہ سنکھیا ایک زہر ہے تو اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے سنکھیا کا کشتہ بنتا ہے وہی پھر طاقت میں کام آتا ہے تو نقص جو ہے وہ تو ایک زہر تھا نسل زہر تھا لیکن آپ نے اس کا کشتہ کر دیا ہے تو نف نتو کشت اللہ غل بغیر کسی پیر کے سائے کے نفس کا کشتہ نہیں بنتا نفس کچلا نہیں جاتا جب تک پیر نہیں پکڑو گے نفس کا نف کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا اور نفس آپ کا تابع اور غلام نہیں بنے گا نفس آپ سے سرکشی کرتا رہے گا نفس نتواں کشت اللہ غل پیر دامنے آ نفس کش راس گیر یہ جو نفس کش ہے یعنی نفس کا کشتہ کرنے والا شیخ شیخ کامل کیا ہے نفتا کشتا کرنے والا فرمایا کے دامنے آ نفس خوش سخت گیر ایسے شیخ کامل کا دامن مضبوطی سے تھام لو سخت گیر مضبوطی سے تھام لو اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو تھوڑے ہی دن کے بعد تم یہی کہو گے کہ میری دلت کا آپ نے نقشہ بدل ڈالا اور بہت مشکل تھا میرے نب سے ہم مارا ہونا تیری تدبیر الہامی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تدابیر الہامی عطا فرماتے ہیں سالکین کی تربیت کے لیے اور ان کے وصل وصول اللّہ کے لیے ان کو تدابیر الزام فرماتے ہیں تو یہاں بھی حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر سے کیا غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ مل جائے ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی تجلیات کا مشاہدہ کر غرض اتنی ہے بس پیرے موا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب قلبینہ سے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے جس کو چاہے وہ اپنا ولی کر سکتے ہیں اور جتنا چاہے بڑا مقام و تاثر سکتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ نہ زمانے کے پابند ہے نہ اپنی حتیہ کے اللہ تعالیٰ اپنی خزاء و قدر کے بھی پابند نہیں ہے خزا و قدر بھی اللہ کی محکوم ہے حاکم تھوڑی ہے اللہ سے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی خزا و قدر کو بھی بدل سکتے ہیں ہاں تقدیر بدل جاتی ہے مضبر کی دعا سے مستر جب دعا کرتا ہے عاش اعظم کو ہلا دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر تقدیر پر بھی اور اس پر پابند نہیں ہے اس کے تقدیر کے کہ کیونکہ صحیح لکھ دیے گئے تو اب اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے پابند ہو گئے اب کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی آ, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضبر کی دعا سے تو فرمایا کہ یہ جو وہ مالک ہے جہاں چاہے جلی اپنی دکھ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے سینا سے نہیں مف ہے اس کی تجلی تو رینا سے جہاں بھی چاہے اللہ تعالیٰ جہاں اللہ کی نگاہ کرم ہو گئی بس وہ اس کا کام بن گیا جیسے سورج کی شعوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو سورج تو پورے پہاڑوں پر چمکتا ہے لیکن کوئی کوئی پتھر لال اور گور بنتا ہے ایسی جہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کی رحمت اور کرم خاص نازل ہوتا ہے وہ حصہ گہر بن جاتا ہے وہ آدمی گہر بن جاتا ہے مگر ہر ایک گوہر نہیں بنتا نہ ہر سینارا آزدانی دہن مولانا رومی فرماتے ہیں کز کا شعر ہے کہ نہر سینارا راجدانی دہن نہ ہر دیدہ را دیدا دانی دہن کہ ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز سے واقف نہیں کرتے ہر سینے کو یہ سعادت اور خوش قسمتی حاصل نہیں ہوتی اور نہر ہر دید دراتی کا بانی دہن نہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے مشاہدہ عطا فرماتے ہیں اور نہر ہر گوہرے دررۃ تعش دنیا میں کروڑوں موتی ہیں لیکن بادشاہ کے تاج میں تو ایک ہی موتی لگتا ہے نا نہ ہر گوہرے دررۃ تاج شد نہ ہر مرسلے اہل میراج شد کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے میراجنی اثا فرمایا ہاں برائے سرنجا میں کار ثباب ثباب اس بات سے ثباب نہیں ہے برائے سرنجا میں کار ثباب یقہ از ہزارہ شبد انتخاب ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے کوئی ایک کوئی ایک کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انتخاب فرماتے ہیں اپنی امت کے اپنے نبی کی امت کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ مالک ہے جہاں جائے تجلی اپنی دکھ نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینا سے جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم میں سے چشم بینا کیسے آتا ہوگی اللہ سے مانگے کہ اللہ جس کو راستہ نہ مل رہا ہو جس کو شہر کامل نہ مل رہا ہو جس کو رہنمائی نہ مل رہی ہو اللہ سے مانگے عاشق کے شد کی یار بحالت نظر نہ کر اے احواج اگر بکنا سدید بس مولانا خان فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عاشق کے شکار دنیا میں کوئی ایسا عاشق نہیں گزرا جس کو اللہ نہ ملا ہو جو سچا عاشق ہوتا ہے سچ کے دل سے اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ملتے ہیں بلکہ حضرت تانوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو اپنا وقت عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بہانے ڈھونڈتے ہیں ہاں فرمایا کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں خود ہی بتلاتے ہیں دیکھو فلاں جگہ یہ اللہ والا ہے وہاں تم چلے جاؤ اس سے ہم تمہیں مل جائیں گے ہمارا ہمارے ملنے کا پتا وہ تم کو مل جائے گا آہ. فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن ہی میں جنگل میں جا کر رویا کرتے تھے اور یہ شیر پڑھا کرتے تھے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان مجھ کو بتلا دے تو ہے رب جہاں تو فرمایا کہ آشیش کے شک یار بحالش نظر نہ کر اے خواجہ نے ارے تمہارے اے خواجہ اے میرے عزیز اے میرے محترم تمہارے اندر وہ دردی نہیں ہے اللہ کو پانے کی طلب نہیں ہے ورنہ دنیا میں ہزاروں اولیاء ہیں جگہ جگہ کتاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں تمہارے آنکھوں کے اندر موتیاں اترا ہوا ہے کور آیا ہوا ہے جس سے تم ان کو پہچان نہیں رہے تو اگر تمہاری یہ حالت ہو کہ تم تم کو کوئی مل نہ رہا ہو رہنما تو تم اللہ تعالیٰ سے جیت مانگو دو رقع پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھ کو اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان مجھ کو بتلا دے ہے ارب جہاں کہ کہاں آپ مجھے ملیں گے کہاں میری مناسبت کا شیخ ہے کہاں مجھ, مجھ کو آپ نے میرا مقدر رکھا ہوا ہے کہ یہاں تجھ کو اللہ مل جائے گا وہ جگہ میری رہنمائی فرما دیجیے دی. بس وہاں پہ اللہ تعالی رہنمائی فرما دیتے ہیں ایک صاحب ہیں جدہ میں جا, جاوید جمال صاحب وہ ہمارے بھی بہت دوست ہیں اور حضرت والا کے سے بہت گہرا تعلق ان کا ہوا تو وہ خود بتاتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہاں سعودی عرب میں جدہ ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں کسی ایئر لائن کے اندر تو وہ, وہ خود سناتے تھے کہ میں برسوں سے یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ولی کامل ملوا دے اور بتاتے تھے کہ یہاں دنیا جان سے غائر ہے وہ جگہ ہی ہے کہ دنیا جان سے بڑے بڑے بزرگاندین آیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کی سعادت مجھے نصیب ہوتی تھی لیکن میں جو ہے بے چین رہتا تھا کیونکہ مجھ کو میری طبیعت کا مناسبت کا کوئی شیخ نظر نہیں آتا تھا حالانکہ بڑے بڑے, بڑے اولیاء تھے اور سب کو میں, میں نے اولیا مانا اور ان کی خدمت کی شہادت بھی حاصل کی لیکن میں پھر بھی بے چین رہتا تھا اور کعبہ شریف میں جا کر حرم کعبہ میں جا کر دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا میری مناسبت کا شاید مجھے دلوا دیں تو بتایا کہ مجھے ہرس سے ملاقات ہو گئی میری ہرسوالہ وہاں تشریف لے گئے حاضری ہوئی تو وہاں ان کو فوراً حضرت کا ساتھ ہی یہ مجدد جو ہوتا ہے مجدد زمانہ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ہر شخص کو اس سے مناسبت لازمن ہو جاتی ہے ہر شخص کو مناسبت لازمن ہو جاتی ہے اور اگر مجدد وقت سے کسی کو مناسبت نہ پیدا ہو تو اس کے اندر کچھ بات ہوتی ہے اس شخص کے اندر کچھ بات ہوتی ہے اتنا فرما کہ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گیا پھول پوری کا مجبور ہے یہ حضرت حضرت والا سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کو مجدد سے مناسبت نہ ہو اس کے اندر کچھ بات ہوتی ہے بس اتنا فرمایا کہ اس میں کچھ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسی کو چشمی سے اور اللہ تعالیٰ ہم کو طلب بھی عطا فرما دے پیاس بھی عطا فرما دے جو ناداں ہیں وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم میں بینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جا مینا سے شرابے درد دل پی کر ہمارے جام و سے بہت روئیں گے کر کے یاد اے میں کردا مجھ کو شرابے درد دل پی کر ہمارے جام جامنا سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ لوگوں, کے لوگوں کو جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دیکھا کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا مجمع تھا جنازے میں اور کسی دل جلے نے کہا کہ کاش یہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیتے زندگی میں تو مجلس میں مشکل سے تیس پینتیس آدمی ہوا کرتے تھے اور جنازے میں ڈیڑھ لاکھ تصادن تو دل دلچرے نے کہا کہ کاش یہ لوگ جو ہے مرنے کے بعد تو بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں اللہ کے لیکن زندگی میں قدر نہیں کرتے جبکہ اصلاح زندہ شہد سے ہوتی ہے اللہ زندہ شہد سے ملتا ہے مردہ شہد سے تھوڑی ملے گا جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا اب اس کو سوا اس کے رونے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے تو زندگی میں کوئی اللہ والا مل جائے تو زندگی میں اس کی جی جان سے قدر کر لو اور اس کے ساتھ اپنا وقت لگا کر اپنے وقت کو اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو شرابے درد دل پی کر ہمارے جام و مینہ سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں کہ یہ بھی بکتے نہیں دنیا کے پانی جا مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جا مینا سے <سؤال> یہ اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا <السلام> واقعہ حضرت شاہ فرماتے سے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے اس درس کے دوران ایک سرکاری مولوی سرکاری مولوی کیا مطلب تنخواہ دار آتی جو سرکار سے بکاوا ہوتا ہے گیس کو بچ ہے وہ, وہ آئے حاضر ہوئے اور جیسے ہی حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی نے حدیث کے درس کے دوران تھوڑا سا وقفہ کیا تو یہ بہت فوراً ہی بول پڑے حضرت نواب رامپور نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہتھی دیں گے اگر آپ یہاں ہمارے رامپور تشریف لے آئیں تو نواب صاحب آپ کو ایک لاکھ روپیہ ہتھیار پیش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ وہاں تشریف لیں حضرت شاہ صاحب اتنا ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ارے یہ اس کو ایک لاکھ روپے پہ ڈالو خاک ایک لاکھ روپے پہ, پہ اس زمانے کے ہیں تقریباً سو برس پہلے کی بات ہے ایک لاکھ روپے پہ ڈالو خاک اور سنو میری بات کہ, دل کہ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بےحض جام جم دیکھتے ہیں جام جم کی کیا حیثیت ہے, ہے جام جم جام جمشید کو کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اس کے پاس کوئی ایسا پیالہ تھا جس میں سارے عالم کے حال و احوال وہ جان لیتا تھا اور اس کے مطابق جو اپنی کاروائیاں کرتا تھا جس سے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اس کی وجہ سے تو اس کو کیا طاقت اور سب کچھ دولت وغیرہ سب کچھ حاصل کی تو فرمایا کہ دل کو بے از جام بے معنی بے دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں جب جو جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں جب وہ نگاہ کرم ہمارے دل پہ ڈالتے ہیں تو ساری دنیا کی دولت جام جم کیا ساری کائنات کی دولت ہمارے لیے جو ہے بالکل بیکار ہو جاتی ہے ہماری نگاہوں سے گر جاتی ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ سالکین کی عزت رکھنے کے لیے مخلوق کی عزت رکھنے کے لیے بہت جگہ جو ہے اپنے آپ کو عقیر بنا لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دنیا سے بک رہے ہیں یہ تو ان کی نظر اور ان کا دل ایک ہی طرف متوجہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے یہ اپنے آپ کو مخلوق میں رسوا بھی کر لیں گے بڑے آرام سے کہ اپنی رسوائی کو خوشی خوشی برداشت کر لیتے ہیں اگر ان کا اللہ اللہ حاضری ہو اگر ان کا اللہ جس کام میں خوش ہوتا ہے یہ اپنی رسوائی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اپنی سبھی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر کیل تمہیں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پامی جا موم سے انا اِنَّ لوجا تو میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ وہاں ساؤتھ افریقہ دینی سفر پر تشریف لے گئے دینی سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے سنا کہ ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ اور اس میں گاڑیاں بھی بک رہی ہیں اس میں طرح طرح کے ساری سارا کچھ دنیا جہان کا سامان سامان ہر قسم کا وہاں موجود تھا اور وہ شخص مسلمان تھا اور شاید ابھی بھی ہو تو اس کو حضرت کو زبردستی وہاں لے گیا کہ ہمارے سٹور میں تشریف لائیے حضرت وہاں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت سے جا کے جب حضرت وہاں تشریف لے گئے حضرت والا سے اس نے ارض کیا کہ حضرت یہاں آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی بہت مالدار تھا وہ بہت بڑا ملٹی, ملٹی اسٹوری اس کا سپر مارکیٹ تھا اور اس میں گاڑیاں بھی بک رہی سب چیز بک رہی تھیں تو ارض کیا کہ آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا عمل کیا ہوا حضرت والا نے ان کے کمزوں پر حاصل کی حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو آپ چاہیے مجھے تو آپ کے دو کام چاہیے میں آپ سے کچھ لینے نہیں میں آپ کو دینے آیا ہوں میں اللہ کی محبت دینے آیا ہوں یہ کیا تم مجھے دنیا سے خرید رہے ہو تم سمجھ رہے ہو میں اس کے لیے آیا ہوں نہیں میں تو تمہیں کچھ دینے آیا ہوں تم سے لینے نہیں آیا یہ <سؤال> اللہ والوں کا حال ہوتا ہے اور فرمایا کہ وہاں ایک شخص تھا اصول پرستی حضرت کی دیکھو اپنے بزرگوں کی اور اپنے مشاعد کی اور کیا اللہ, اللہ والا دل حضرت نے پایا تھا کہ سپر مارکیٹ میں جو ہے کچھ خریداری کے لیے حضرت والا کا عادت شریفہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آتے تھے تو حضرت نے وہاں کچھ خریداری کی اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ وہ حضرت والا پیسے دینے لگے اس نے کہا کہ نہیں میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا حضرت نے کہا نہیں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کیوں خریداری میں نے کی ہے تو آپ کو پیسے لینے پڑیں گے اس نے کہا میں نہیں لوں گا وہ عقیدت مند تو تھا تو اس نے کہا کہ نہیں میں پیسے نہیں لوں گا حضرت نے کہا اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تو ہم آپ سے مال بھی نہیں لیں گے اس کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں کی آپ کیسی بات کر رہے ہیں میری تعداد سے آپ لے لیے نہیں ہمارے بزرگوں کا فائدہ ہے تو جو چیز خود خود خریدی جائے یا فرمائش کر کے منگائی جائے اس کا پیسہ دو ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جو از خود دل میں کسی کے محبت آئے جوش آئے اور وہ ہدیہ دے بزرگوں کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیں گے کیونکہ ہدیہ لینا دینا سنت ہے اور ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے تو ہدیہ لینے کو ہم, ب... ہم ہیں ہم لے لیں گے ہدھی سے لیکن یہ ہدیہ تھوڑی ہوا کہ ہم اپنی ضرورت کی چیز لے رہے ہیں اور آپ کو پیسے نہ دیں آپ کہیں تو وہ ناراض ہونے لگا تو حضرت نے اس کی ناراضگی کی کی حضرت ناراض ہو گئے اور وہاں چھوڑ کے چیز جانے لگے تو پھر اس نے کہا کہ اچھا صاحب آپ پیسے دے دیجیے حضرت والا نے پیسے دے کر وہ مال لیا اور جب وہ اپنی مقام پر تشریف لے آئے تو پھر قریبی لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے عمل سے یہ جو ہے متاثر ہو گیا کیونکہ یہاں بہت سے بزرگان دین آتے تھے اب وہ بیچارے ان کی عقیدت عقیدت تو تھی اس کو اس کی عقیدت سے متاثر ہو کے اس کی محبت میں وہ چیز لے لیتے تھے کہ اچھا بھائی جب یہ اصرار کر رہا ہے اور دے آیا ہتھیا تو چلو تو لے لیتے ہیں الحمد للہ <تصفيق> الحمد للہ <تصفيق> تو پھر وہ بتایا کہ یہ شخص یہ کرتا تھا کہ جب یہ لوگ اور بزرگانے دین کو جو ہے یہ اس طرح سے کرتا تھا کہ دے دیتا تھا زبردستی فرار کر کے اور اس کے بعد ہاں؟ یار یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں جن سے ہماری پرانی دوست ہیں تو تو حضرت نے فرمایا لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ جب یہ لوگ چلے جاتے تھے تو یہ یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ آ کے اس طرح مفت میں مال لے جاتے ہیں ان کا کام یہی ہے یہ. اور دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ, وہی مالدار آدمی سپر اسٹور کا مالک حضرت والا کی ٹان دبا رہا تو حضرت والا نے فرمایا کہ بتاؤ اور لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس نے آج تک کسی کے پیر نہیں دبا اور آپ کے پیر دبا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا پیر کیوں دبا رہا ہے تو کہا نہیں معلوم نہیں تو فرمایا کہ کیونکہ میں نے اس کی جیب نہیں دبائی اس لیے میرا پیر ہمارا بزرگوں کے اصولوں میں کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنی عزت ہوتی ہے بھائی اگر ہتھی دینا ہے تو ہتھیے کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جوش محبت ہو محبت میں ہتھیار دیا جاتا ہے اس میں کوئی غرض نہ ہو ثواب کی بھی نیت نہ ہو کسی چیز کی نیت نہ ہو سوا محبت کے ہدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ صرف اور صرف غرض کیا ہو محبت میں اللہ کی محبت میں ہدیہ دے اور وہ بھی لینے والا بھی اللہ کی محبت میں ہدیہ لے مال کی نیت سے لالچ سے ہیرس سے ہدیہ نہیں لیتے اللہ والے اللہ والے اس لیے لیتے ہیں کہ ہدیہ لینا دینا سنت ہے اور ہمارا محبوب حقیقی ہم سے راضی ہو جائیں ورنہ ابھی بتا دیا کہ شاہ شا صاحب نے کیا فرمایا جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں ارے یہ کیا دنیا پانی دنیا اس ہم کو خریدتے ہو ہاں حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ جہاں درخت کیا کرتے تھے وہاں حضرت کا عالم یہ تھا کہ قریب میں کہیں پانی تھا اور وہاں کچھ گھاس ہو گئی تھی تو پرانے زمانے میں سنا ہے کوئی فن ہوتا تھا سونا بنانے کا کیمیا بنانے کا تو لوگ وہاں آتے تھے ٹھہرتے تھے اور چپکے چپکے وہ خاص اصل میں آتے تھے گھاس اچارنے کے لیے تاکہ اس سے سونا بنایا جائے آذر شاہ صاحب کو جب پتا چلا تو ساری کی ساری گھاس چڑھوا کے پھینکوا دی کچرے میں پھینکوا دی کہ یار ارے مجھ سے اللہ خالی کے ذر لینے آتے ہو کہ زر لینے آتے ہو ارے یہاں آتے ہو تو خالی کے ذر لو یہ بزرگ کہیں جا رہے تھے تو کسی نوجوان نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ کو لوگ بڑا شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں کتنا سنا ہے آپ کے پاس جو آپ شاہ صاحب بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بخانہ زر نمید فقیرم ارے میں تو فقیر آدمی ہوں میرے گھر میں کہاں سونا ہونا رکھا ہے ولے ولے ولے دارم خدائے ضرور امیرم مگر میرے پاس خدائے زر ہے خالق زر میرے پاس ہے اس لیے لوگ مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس سونا بنانے والا میرے پاس ہے میرے پاس سونا ہونا کہاں بھائی میں تو فقیر ہوں تو یہ اللہ والے ہیں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جا موم سے اب دیکھو کہ اللہ کیسے ملتے ہیں یہ حضرت نے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ کیسے ملیں گے <سؤال> یہ مانا کے شکا آرزو ہے تلخ تر <سؤال> <سؤال> یہ مانا کے شکا سے ہے تلخ تر یعنی آزو کو شکست دینا اللہ کی مرضی کے خلاف جتنی خواہشات ہیں ان کو, ان کو اپنا دل توڑ دینا لیکن اللہ کی مرضی کو نہ توڑنا اللہ کے قانون کو نہ توڑنا ہم مانتے ہیں کہ یہ تلخ کام ہے یہ تلخ دوا پینی پڑتی ہے بہت تلخی ہے اس کے اندر دل کا توڑنا آسان نہیں ہے لیکن آگے کیا ہے یہ مانا ہے ترخت ترخت تر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس تمنا سے یہ کی کے سے آرزو ہے تلخ تر اختل مغل اے دل خدا ملتا ہے بس نے تمنا سے غرض اتنی ہے بس پیری موغا کے جامو مینہ سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بے بینا سے اور کچھ اور کچھ نہیں آ رہا جو اللہ نے اپنی توفیق سے بیان کروا دیا اللہ تعالی اس کو قبول فرمالے اپنی رحمت سے اور اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے مجھ کو بھی اور تمام سننے والوں کو حاضرین کو بھی غائبین کو بھی اور اے اللہ جو قصور ہو گیا اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے اپنی دریائے رحمت سے میرے قصور کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے مشاہد کے مسلک پر سو فیصد کار فرما دے انعم یافتہ لوگوں کے مسلط پر ہم کو قائم و تعم فرما دے استحکامت عطا فرما دے اور اپنی غذائی کامل ہم سب کو نصیب فرما دے اور اپنی ناراضگی سے ہم کو پناہ میں لے دے اے اللہ اللہم نعود بکا من انت صدعنی وعن نا وجہ کا منحط انا وجہ یوم اے اللہ یوم قیامت میں ہم پناہ مانگتے ہیں اس, سے اس وقت سے کہ باپ ہم سے منہ پھیر لیں اے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں پناہ پناہتا فرما دیجیے اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو مشرف فرما دیجیے اور ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچے بچے کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ صدیقین کی جو آخری سرحد ہے ولایت صدیقیت کی خط منتہا جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے نبوت تو مانگنا بھی حرام ہے اے اللہ لیکن ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اے اللہ ہم آپ سے آخری درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے ولایت کے آخری درجے کو اے اللہ ہم آپ سے ہیں اے اللہ ہم سب پر اس درجے کو نوازش فرماتے یام اللہ تضرح الظنوب ولا تنقصوه المغفر حبلی ما لا ينقصب وغفلی ما لا يغرق انک انت الوحاب اسألوک فرجا مقریبا وصبرا جمیلا ورزا مواسعا والعافیت من جميع البلا واسألوک تمام العافیت واسألك دوام العافية واسألك الشكر على النعمة واسألك الشكر على العافية واسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير فلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين